السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب المین واشد اللہ شریق عنها محمد رسول صلاۃ ال وسلام علہاب و, و, و من ہدی وصطن سنت ہی علیہمدین معزز و مکرم سامعین و ناظرین و مشاہدین عقید واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے ہر اتوار کو داوا سنٹر کی اس مسجد میں کی جاتی ہے گشتہ درس میں اللہ رب العامین کی ایک عظیم صفت معیت اس کا اس بات احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کیا گیا تھا اور دو حدیثیں اس کے تعلق سے جو مصنف نے پیش کی ہیں ان دو حدیثوں کی شرح آپ کے سامنے کی گئی تھی آج دو حدیثیں مصنف نے مزید اور پیش کی ہیں چونکہ جو تیسری حدیث ہے معیت کے عنوان کے تحت وہ بڑی لمبی حدیث ہے اس لیے ہو سکتا ہے دونوں حدیثوں کی شرح نہ ہو پائے تو جو تیسری حدیث ہے اس کی شرح ان شاء اللہ ہم آپ کے سامنے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اس حدیث سے بھی اللہ حربلامین کی معیت کا اس بات ہوتا ہے جیسا کہ سابقہ دو حدیثوں سے اللہ رب علامن کی معیت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی تھی اور میت کی اقسام کیا ہیں ان کا معنی اور مطلب کیا ہے ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی تھیں یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے جس میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بڑی پیاری حدیث ہے انسان اگر قرض میں ڈوبا ہوا ہے فقر و فاقہ ہے تو ایسے شخص کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے اور اسے اسے برابر پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقہ کو تنگ دستی اور محتاجگی کو دور کرتا ہے اور اگر وہ مقروض ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے تو یہ دعا انسان کو یاد ہونی چاہیے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مرب السماوات صبع و رب العدور ورب الشد کریم رب نا و ربا کلشی فعال الحب النوا منزل طورات والانجیل النجیل اور بعض روایتوں کے اندر قرآن کا ذکر ہے منسلط طورات ونجیل قرآن عظب کا منشر کل داطنت خزیۃہ اور دوسرے الفاظ کے اندر ہے عوظب کا منشر نبسی و منشر کل داب بطن انت آخل و انت الاول طلا قبلك صقبل کا الاخر و ان طلآر وانت صبع کا شعیح و ظاہر فلحی کا و ان تل باطن فلح سدون کشئی اقدینی یہ دعا ہے تھوڑی سی لمبی ہے لیکن بہرحال وقت نکال کر کے ہم سب کو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے جنہیں یاد ہے الحمدللہ اور جنہیں نہیں یاد ہے انہیں یہ دعا یاد کر لینی چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں بڑی برکت ہے اور بڑی عظیم ہوتی ہیں دعائیں وہ جی آئیش کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اللہ رب السماوات و رب الارض ورب اب الرشل اور دیگر الفاظ میں اور اب الرش العظیم بھی آیا ہوا ہے اور یہ سب صحیح الفاظ ہیں مسلم کے اندر بخاری وغیرہ کے اندر یہ سارے الفاظ وارد ہیں اے اللہ ساتو و آسمان و کرب رب اور زمین و کرب و رب الرش العظیم یا رب العرش کریم ارش عظیم ارشے کریم کا رب اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت سے یہاں پکارا گیا ہے آپ دیکھیے قرآن میں جتنی بھی دعائیں وارد ہیں عام طور پر ربنا ربنا ہی سے وارد ہیں جب انسان اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے کیونکہ دعا کی قبولیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے ہے اسی لیے اللہ رب العامین سب کی دعائیں قبول کرتا ہے سب کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے مسلمانوں کا بھی رب ہے غیر مسلموں کا بھی رب ہے جو ملحدین ہیں اللہ کو نہ ماننے والے تمام مخلوقات کا رب اللہ رب العالمین اسی لیے اللہ تعالیٰ کو جب انسان پکارے تو رب بنا کہہ کر کے پکارے یا اس طریقے سے یہاں جو دعا ذکر کی گئی اللہ مربَ رب صبح ورب الب الشر کریم اس طرح کے الفاظ سے انسان اور جب اللہ کو پکارتا ہے تو زیادہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا رب ہے سب کا خالق ہے اور سب کو پیدا کرنے والا ہے رب نام وربُ اللہ ہمارا رب اور ہر چیز کا رب اللہ سب کا رب ہے پوری کائنات کرب ہے پوری مخلوقات کرب ہے سب کو پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کرب اللہ حب العامین فالق الحب ورنوا فالق الحب ورنوا دانے کو پھاڑنے والا اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا یعنی دانے اور گٹھلیوں سے اللہ حب العامین فصلوں کو اگاتا ہے درختوں کو اگاتا ہے گٹھلیوں سے عام طور پر درخت اگتے ہیں اور دانے سے عام طور پر گیہوں ہے یا اس طریقے سے کھانے پینے کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اگاتا ہے تو فالقلحب ونوا ہب کہتے ہیں دانے کو اور نوا کہتے ہیں گٹھلی کو دونوں خشک ہوتی ہیں لیکن اللہ رب العالمین ان کو اس طریقے سے فارتا ہے کہ اس سے درخت پیدا ہوتے ہیں کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان کھیتیوں کے اندر فصل ہوتی ہے دانے پیدا ہوتے ہیں یہ اللہ حب العامین کی قدرت کا بڑا شاہکار نمونہ ہے سمجھ لیجئے کہ اللہ حرب العامین خشک چیزوں سے انسان کے لیے کھیتیاں اور درخت پیدا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نتیجہ ہے یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا کر سکے کہ کسی دانے سے فصل اگا سکے کھیتی اگا سکے یا اس طریقے سے کسی گھٹلی سے وہ درخت کو پیدا کر سکے ایسا انسان نہیں کر سکتا ہے یہ اللّہ ہبرامن کی قدرت کا نمونہ اور اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ ابرامن ایک بے جان چیز سے مردہ مردہ ہے سمجھ لیجئے میت ہے خشک ہو چکی ہوتی ہے گٹھلیاں اور اس طریقے سے دانے لیکن اللہ ابرامین ان کے ذریعے سے درختوں کو اور فصلوں کو کھیتیوں کو پیدا کرتا ہے اور کھیتیاں لہرائیں لگتی ہیں اور ان درختوں کے اندر پھل آتا ہے جس سے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس طریقے سے ان تمام چیزوں کو کھاتا ہے توفال قلحب و اے دانے سے پیدا کرنے والا یا پھاڑنے والا اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا منزلت طورات و الجیل تورات کو انجیل کو اور قرآن یا فرقان کو نازل کرنے والا فرقان سے بھی مراد کیا ہے قرآن ہے کیونکہ قرآن حق اور باطل کے درمیان تفریق کرتا ہے اس لیے اس کو فرقان بھی کہا جاتا ہے حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے جو قرآن کے موافق ہو ایسے ہی حدیث کے موافق وہ حق ہے اور جو قرآن کے مخالف ہو حدیث کے مخالف ہو صلیب ص علیہ کے فہم اور ان کے منحج اور عقیدے کے مخالف ہو وہ چیز باطل ہوتی ہے تو یہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والی کتاب ہے اللہ رب العالمین کی یہ آخری کتاب ہے قرآن جسے اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی ہے اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں تورات ہو انجیل ہو زبور ہو تو وہ تمام چیزیں کیا تھیں وہ تمام کتابیں ضائع ہو گئیں لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر دیے اضافے کر دیئے وہ ساری چیزوں کو کم کر دیا ختم کر دیا لیکن قرآن کو جب اللہ رب العنہ نے اتارا تو اس کی حفاظ کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی اور نہ صرف قرآن بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جس چیز کی جس چیز کی ضرورت ہمیں وہ حدیث ہے وہ سنت ہے تو اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث اور سنت کو بھی محفوظ کر دیا ہے ایسا نہیں کہ صرف قرآن محفوظ ہے حدیثیں بھی محفوظ ہیں اللہ نے جن کے ذریعے سے قرآن کو محفوظ کیا انہی ہستیوں اور شخصیتوں سے اللہ ہربنامن نے حدیثوں کو بھی محفوظ کیا اللہ نے ہر زمانے میں محدث پیدا کیا جر و تعداد کے علماء پیدا کیا جنہوں نے حدیثوں کی حفاظت کی کیونکہ اگر حدیث محفوظ نہ ہو تو ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث کا محتاج ہے نبی کی سنتوں کا محتاج جیسے قرآن وہی ہے ایسے حدیث بھی وہی ہے اور اللہ رب العامین نے وہی کی حفاظت کی ذمہ داری لی دین اللہ نہ ذکر النا لہ الحا فضون ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے یہاں ذکر سے مراد صرف قرآن قریب نہیں ہے عام طور پر ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں اور علماء کہہ دیتے ہیں حالانکہ حقیقت اور سچائی یہ ہے یا صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پر ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے ذکر سے مراد دین ہے جو اللہ نے اوپر سے اتارا ہے اور دین جو اللہ نے اتارا ہے اس دین کو اللہ رب العالمین وہی کے ذریعے اتارا اور وہی دو طرح کی ہے دو قسمیں وہی کی ایک ہے قرآن جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو مخارج کی ادائیگی کے ساتھ اور ایک ہے حدیث اور سنت اسے بھی اللہ رب العالمین نے اوپر سے اتارا ہے تو ان دونوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اسلام کو دین کو محفوظ کر دیا ہے تو ذکر کے اندر دونوں شامل ہیں صرف قرآن شامل نہیں ہے قرآن بھی ذکر ہے پورا دین ذکر ہے نماز بھی ذکر ہے خطب جمعہ بھی ذکر ہے اس طریقے سے پوری حدیثیں پوری سنتیں ذکر ہیں تو ذکر میں سب شامل ہیں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہے تو اللہ رب الم نے دونوں کو محفوظ کر دیا ہے قرآن اور حدیث دونوں کو محفوظ کر دیا ہے جیسے اللہ نے حفاظ پیدا کیے قرہ پیدا کیے ایسے اللہ رب نے محدثین پیدا کیا جنہوں نے حدیثوں کی چھان بین کی تحقیق کی ضعیف اور موضوع روایتوں پر حکم لگائے ان کو الگ کیا صحیح حدیثوں کو ان سے الگ کیا تو ان کی وجہ سے اللہ اب العالمین نے حدیث کی حفاظت کی ہے تو اللہ نے دونوں کو محفوظ کر دیا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب ہمارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہم لوٹا دیں کہاں لوٹا دیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف اللہ کی طرف لوٹانا کیا ہے قرآن کی طرف لوٹانا ہے حدیث کی طرف لوٹانا جب آ باحیات تھے تو آپ کے پاس صحاب کرام آتے تھے آپ سے پوچھتے تھے تو آپ بتا دیتے تھے اس کا معنی کیا مطلب کیا ہے لیکن ظاہر بات ہے قیامت تک کے لیے اب آپ دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں تو اب آپ کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ کہ آپ کی سنتوں اور حدیثوں کی طرف لوٹانا فرد اور رسول یادینام روت اللہ واطل کم فعین تنازع فی شعین فرال اللہ اور رسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو جب تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے کسی بھی مسئلے کے اندر چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو چھوٹا مسئلہ ہو بڑا مسئلہ ہو کسی میں اختلاف ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیجئے اب اللہ کی طرف لوٹانا قرآن ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ تعالیٰ کے الفاظ اللہ کے کلمات ہیں اور رسول کی طرف لوٹانا تو آپ کی زندگی میں تھا جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو صحاب رحمان نبی کے پاس آتے تو آپ بتا دیتے اب آپ دنیا میں نہیں ہیں لیکن آپ کی حدیثیں اور آپ کی سنتیں موجود ہیں اور ایسی موجود ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں آپ کا خلیہ آپ کی نماز پڑھنے کا طریقہ چلنے کا طریقہ حج کرنے کا طریقہ وضو کرنے کا طریقہ یا اس طریقے سے اور زندگی کے تمام امور آپ حدیث کے اندر پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں کیونکہ اللہ رب العامی نے آپ کی سنتوں کو محفوظ کر دیا آپ کی کوئی بھی سنت اور آپ کی کوئی بھی حدیث ضائع اور برباد نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ دین ہے اور دین کی حفاظ کی ذمہ داری اللہ رب العمی نے لی ہے لہٰذا قرآنوں اور سنت اور حدیث دونوں کو اللہ نے محفوظ کر دیا اگر حدیث محفوظ نہ ہوتی تو اللہ حب گویا کہ ایک ایسی چیز کا حکم دے رہا ہے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹا دو اور رسول کی طرف پلٹا دو اور رسول تو دنیا میں نہیں رہے چلے گی آپ کی شخصیات جب تک اللہ نے آپ کی عمر لکھی تھی ترسر سال اللہ نے آپ کو عمر نصیب فرمائی اس کے بعد دنیا سے آپ چلے گئے اب آپ کی سنتیں موجود ہیں اگر آپ کی سنت اور حدیث محفوظ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایسی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ لوٹانے کا حکم دے رہا جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے یہی بات ہوگی نا جب دنیا میں حدیث محفوظ ہی نہیں رہ گئی اس کا وجود ہی نہیں ہے تو ایک ایسی چیز کی طرف لوٹانے کا اللہ حکم گویا دے رہا جس کا وجود ہی نہیں ہے اور یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بات کا حکم دے جس کا وجود ہی نہ ہو تو حدیثیں بھی محفوظ ہیں آپ کی سنتیں بھی اللہ نے محفوظ کر دیے بھی وہی ہے اماتا کم رسول فخذ و مانا کمن فنت ہو جو رسول تمہیں دیں لے لو جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ رسول نے میں حدیثیں دی ہیں ہمیں سنت دی ہے قرآن کی تفسیر آپ نے بیان کی ہے عماینت قاعین ہوا انََََََََََََََََا اللہ واہى واہى يہ بھى اللہ تعالى کی طرف سے بس فرق یہ ہے کہ قرآن كے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں اور حدیث كے الفاظ ہمارے نبی کی طرف سے لیکن دونوں محفوظ ہیں دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں قرآن اور حدیث دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں اور قرآن کو سمجھنے کے ليے ہمیں حديس كى ضرورت ہے کیونکہ قرآن كے اندر تفصيل نہيں ہے اجمال ہے تفصیل آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گا اسی لیے آپ دیکھیے نماز کے مسائل ہیں زندگی گزارنے کے آداب ہیں یا بہت ساری چیزیں قرآن میں تمام چیزوں کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا حدیثوں کے اندر ملے گا تو حدیث کے بغیر انسان بال کے برابر بھی زندگی گزار نہیں سکتا ہے پورا دین ہے اللہ رب العمی نے سب کی حفاظ کی ذمہ داری لی ہے تو اللہ تعالیٰ تورات انجیل قرآن کو نازل کرنے والا اعوذ بکا من الدا کل انتآ انت بناسی طا اللہ رب میں ہر جانور کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تو پکڑے ہوئی ہے یعنی جانور بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے اللہ کے حکم سے جانور کی ولادت ہوتی ہے اس کی موت ہوتی ہے اس کو بیماری لائق ہوتی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جانور کی پیشانی کو پکڑے ہوئی ہے یعنی کوئی بھی چیز اللہ رب العامن کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی ہے جانور بھی اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کی مشیت کے بغیر نہ چلتا ہے نہ بیٹھتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ اس کو موت آتی ہے نہ اس کو زندگی ملتی ہے سب اللہ تعالی کے حکم اور اس کی مشیت کے تحت ہوتا ہے کوئی پتہ بھی اللہ تعالی کے حکم کے اور اس کی مشیت کے بغیر نہیں گرتا ہے اللہ رب العامین کا حکم اللہ تعالی کا حاکم ہے اللہ کا حکم چلتا ہے دنیا کے اندر سورج اور چاند ستارے رات اور دن سب کا آنا جانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے تو سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان جانور کی جانوروں کی پیشانی کو پکڑنے والا یعنی اللہ رب الامین کے حکم سے انحراف نہیں کر سکتے ہوئے سورج بھی اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مشرق سے نکلتا ہے جب اللہ کا حکم ہوگا مغرب سے نکلے گا جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے چلنا ایسے ہی وہ چلتا اسی راستے پر چلتا ہے جو اللہ اللہ نے اس کے لیے راستہ متعین کر دیا ہے اس لیے آپ دیکھیے سورج کے نکلنے اور غروب کا کی جگہیں مختلف ہوتی رہتی ہیں گرمی میں سورج کہیں اور ڈوبتا ہے اور مغرب اور ٹھنڈی میں سورج کہیں اور غروب ڈوبتا ہے اس لیے رب المشارق المغارب مشارق اور مغارب کیوں کہا گیا ہے مشارق اور مغارب کیونکہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کی جگہیں الگ الگ ہو جاتی ہیں موسم کے لحاظ سے ہمیشہ ایک ہی جگہ سورج نہیں ڈوبتا ہے ایک ہی راستے پر سورج نہیں چلتا ہے گرمی میں اس کا راستہ الگ ہوتا ہے سردی میں اس کا راستہ الگ ہوتا ہے اس کے نکلنے کا راستہ الگ ہوتا ہے جگہ الگ ہوتی ہے اور ڈوبنے کی جگہ اگرچہ مغرب میں ڈوبتا ہے سمت میں لیکن اس کی جگہ الگ ہوتی ہے تو اللہ تعالی فلاق برب بالمشع یہ سور مہارج کے آئے ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں مشارک اور مغارب کے رب کی تو مشارک اور مغارب سورج اور چاند کے ڈوبنے کی جگہیں مختلف ہونے کی بنا پر کہا گیا ہے یہ جو اللہ نے مشارق جمع استعمال کیا مغارب جمع استعمال کیا تو یہ دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے حکم کے پابند ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کا سرے مو انحراف نہیں کر سکتی ہیں سورج ہو چاند ستارے ہوں درخت ہوں سب کچھ ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی مشیت کے تحت وہ سوکھتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ہرے بھرے ہوتے ہیں فصلیں آتی ہیں سب کچھ دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام مخلوقات تو ایک لفظ تو یہ ہے کہ اعزب کا منشر کل داب بطن انت آخر بناسیت اور جو دیگر الفاظ ہیں ان میں سے یہ کیے بھی ہے کہ من اعزبکل اومن شر کل داطن خز المناسی طا کہ میں اپنے نفس کی میں اپنے ہر نفس کے شر سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کیا چاہتا ہوں تیری پناہ پناہ کا مطلب ہوتا کہ مدد اللہ تعالیٰ میں تیری مدد چاہتا ہوں اللہ سے پناہ نہیں مانگی جائے گی نا ازب اللہ اللہ کی پناہ طلب کی جائے گی اللہ سے پناہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے آپ بھاگ رہے ہیں آپ کہاں بھاگ کر کے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے گو کہ اللہ تعالی سے برات کا اظہار کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ترجمے میں غلطی کر دیتے ہیں جنہیں پناہ کمانا نہیں معلوم یا اس طریقے سے اردو زبان کی نزاکت سے واقف نہیں ہیں تو کہہ دیتے کہ اللہ تعالی میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں نہیں نوعز بلّہ اللہ تعالی سے پناہ چاہنا اللہ تعالی سے فرار اللہ تعالی سے بھاگنا ہے اللہ تعالی سے برات کا اظہار کرنا نا عزب اللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہم چاہتے ہیں کس سے شر سے یعنی ہر شر سے اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ چاہتے تیری مدد چاہتے ہیں کیونکہ اگر ہم کسی شر سے بچیں گے تو تیری مدد کی بنا پر بچیں گے تیری مدد ہوگی تبھی ہم شر سے بچ پائیں گے کوئی گناہ ہے کوئی شر ہے اس سے انسان کیسے بچ پائے گا اللہ تعالی کی مدد ہوگی اسی لیے ہم جب اذان دیتا ہے مؤذن کیا کہتا ہے صلاحم کیا کہتے ہیں اللہ اللہ بلّ اللہ تعالیٰ تیری طاقت اور تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے نماز کی طرف جو بلایا جا رہا ہم فلاح اس نماز کی طرف بھی ہم تیری مدد کے بغیر نہیں آ سکتے تیری مدد ہوگی تب ہی ہم آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے شر سے بچنے کے لیے بھی اور خیر کا کام کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کا انسان محتاج ہے تو اس میں اپنے نفس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی ہے اللہ کی مدد طلب کی گئی ہے کہ اپنے نفس کے شر سے اس کی برائی سے اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں نفس کی دو قسم ہوتی ہے ایک ہے نفس مطمئنہ یہ تو ہے نفس مطمئن نفس مطمئن نفس جو بہترین نفس ہوتی ہے جو انسان کو دین پر قائم رکھتی ہے نبی کی سنتوں پر قائم رکھتی ہے اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے اللہ کے فیصلے پر جس کو اطمینان رہتا ہے اللہ کا کوئی بھی فیصلہ ہو اللہ کے فیصلے پر اطمینان اور اللہ کے فیصلے پر جو نفس راضی رہتا ہے اس کو نفس مطمئن کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر راضی ہونا چاہیے یہ ایمان کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا اللہ جو بھی فیصلہ کر دے کسی کی موت کا کسی کی زندگی کا یا اس طریقے جو بھی فیصلہ اللہ تعالی کرتا ہے ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی قریب کی موت ہوگی تو انسان چیختا ہے چلاتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے گریبان چاک کرتا ہے عورتیں جو ہے ماتم کرتی ہیں نوحہ کرتی ہیں نعوذ باللہ یہ سب زمانے جاہلیت کا عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہے یہ ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے ہاں آنکھ سے آنسو جاری ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنی اجازت ہے لیکن انسان چیخے چلائے گریبان پھاڑے سینہ کوبھی کرے سینہ پیٹے عورت نوحہ کرے ماتم کرے اس کے جو ہے اور نیکا اوسا آپ کو چلا چلا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرے اور بھی جو چیزیں کی جاتی ہے وہ ساری چیزیں کریں یہ سب اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے یہ ہم سب اللہ تعالی کی امانت ہے ہماری اولاد ہماری بیوی ہمارا مال ہمارا جسم سب کچھ اللہ تعالی کی امانت اللہ نے جب تک دیا ہمارے پاس ہے اللہ نے لے لیا اس پر انسان کو اویلا مشانے نے کیا ضرورت ہے کوئی انسان آپ کو قرض دے دے اور وہ قرض آپ سے واپس لے لے تو کیا آپ چیکھیں گے چلائیں گے نوحہ کریں گے ماتم کریں گے نہیں کر سکتے آپ وہ امانت ہے آپ کے پاس اس نے لے لیا آپ سے واپس ایسے ہی زندگیاں ہیں ایسے ہماری ذات ہے ہمارے اقربا ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مائلی امانت ہیں ہمارا جسم ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے اس لیے کبھی بھی انسان کو اللہ کے فیصلے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے اللہ کے فیصلے پر اطمینان رہے انسان کو کہ اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے ہمارا علم محدود ہے ہمیں نہیں معلوم آسان تک لح ہو وہ خیر الرکوں ہو سکتا ہے جسے تم ناگوار سمجھتے ہو وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو آسان تو حب حسین ہو اور جسے تم اپنے لئے بہتر سمجھتے ہو وہ چیز ہو سکتا ہے وہی چیز تمہارے لیے کیا ہو بری ہم نہیں جانتے اس لیے انسان استخارہ کرتا ہے اللہ سے خیر چاہتا ہے کیونکہ انسان نہیں جانتا انسان صرف ظاہر دیکھتا ہے بس اس کے پیچھے کا انسان کو نہیں معلوم ہے تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے تو ایک نفس نفس مطمئنہ اور ایک نفس نفس امارہ بسو برائی کا حکم دینے والا نفس جس کو نفس شریرہ بھی کہا جاتا ہے برا نفس یہی دو نفس ہیں بعض علماء نے اور نفس امارہ کیا برائی کا حکم دینے والا یعنی آپ کے سامنے برائی کو بڑے اچھے انداز میں پیش کرے گا آپ کا اس کی طرف جو ہے آپ لپکیں گے آپ کا رجحان ہوگا برائی کرنے کی آپ کو چاہت ہوگی اور آپ ادھر برائی کے جگہوں پر جائیں گے تو یہ برائی کا حکم دینے والا نفس تو دو طرح کے نفس ہوتے ہیں ابر نفسی کیا ہے? نفس جو ہے برائی کا حکم دینے والا یسور یوسو کیا آئے تھے نا جی تو نفس کیا ہے برائی کا تو نفس امارہ ہے برائی کا حکم دینے والا تو یہ دو طرح کے نفس ہوتے ہیں نفس مطمئنہ اور نفس امارہ علم تیسری قسمان کی نفس لغامہ حالانکہ نفس الاوامہ یہ الگ سے نفس نہیں ہے یہ وصف ہے لغامہ مانے ملامت کرنے والا فلا اقسمو بالنفس و یہ سور قیاما کیا ہے تھے نا ہاں جی سور قیاما فلا اقسمو کیا شروع میں ہے فلا اقسمو بیوم القیامہ ولا اقسمو بالنفس الاوامہ جی فلاح و قسم نفس الاؤامہ تو نفسِ الاوامہ لغامہ مطلب ملامت کرنے والا نفس تو یہ وصف ہے یہ صفت ہے سمجھ لیجیے وصف ہے یہ نفس کی مستقل قسم نہیں ہے اس لیے نفس لغامہ دونوں کے اندر ہے نفس مطمئنہ بھی ملامت کرتی ہے اگر انسان برا کام کرتا ہے تو ملامت کرتی ہے نفس وہ نا انسان کبھی برا کام کرتا ہے انسان کی جماعت چھوٹ جاتی ہے یا انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کو افسوس ہوتا ہے اس کا نفس کو ملامت کرتا تو یہ نفس مطمئنہ جو بھلائی کا حکم دیتی ہے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی تلقین کرتی ہے یہ نفس بھی ملامت کرتی ہے برائی کرنے پر انسان کے لیے اور نفس شریرہ ہوا ہے وہ بھی نفسِلوامہ ہے کہ جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو جو برا نفس ہے اس کی ملامت کرتا ہے کیوں میں نے جا کر کے کیا ہو گیا تمہارا ہے نا کبھی انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے لا قرآہ میں خرچ کرتا ہے کسی مدد کے لیے جاتا ہے تو خود اس کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو انسان کہتے یار بیکار میں, میں وہاں چلا گیا اس کا نفس کو ملامت کرتا ہے تو جنب سے شریرہ جو برائی کا حکم دینے والا نفس ہے نفس امارا بسو جو ہے برائی کا حکم دینے والا یہ نفس ملامت کرتا ہے کیوں تم نے خیرات کیا کیوں تم نے زکات دیا تم نے اچھا کام کیوں کیا یہ اتنا مدد کرنے کے لیے کہ تمہارا ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا یہ تمہارے نہیں جاتے تو ایسا تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تو یہ جو للوامہ نفس ہے یہ صحیح بات یہ کہ الگ سے کوئی قسم نہیں ہے یہ یہ نفسِ الاوامہ یہ دونوں کے اندر ہے نفس مطمئنہ بھی ملامت کرتا ہے اگر نفس منس بھی استعمال کر سکتے ہیں مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس لیے میں نے کبھی مذکر استعمال کیا کبھی منص استعمال کیا عربی کے اندر منثی استعمال ہے اردو کے اندر مذکر عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو نفسِ الاوامہ یہ الگ سے مستقل کوئی اے قسم نہیں ہے یہ نفس الاوامہ جو نفس مطمئنہ ہے وہ بھی ملامت کرتا ہے یا کرتی ہے اگر آپ برائی کرتے ہیں آپ کو ملامت کریں کیوں آپ نے برائی کے انسان کو افسوس ہوتا ہے اور جو امارتم بسو ہے برائی کو حکم دینے والا نفس ہے وہ آپ کو نیکی پر ملامت کرتا ہے کہ آپ نے نیکی کام کیوں کیا خیر کا کام کیوں کیا تو نفسِ الاوامہ مستقل الگ سے کوئی نفس یہ یہ قسم نہیں ہے اگر شہباز علماء نے اس کو کہا ہے لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے تو الگ سے قسم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی کس سے اپنے برے نفس کے شر سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچائے برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اللہ ہماری مدد فرمائے انتلا ربران فرماتا ہے کہ الاول اللہ تعالیٰ تو اول ہے نہیں ہمیشہ سے ہے فلحی سے قبل کا شعر تو سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے کوئی بھی چیز کتنی بھی پرانی ہو اللہ تعالی ہمیشہ سے اللہ تعالی سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اللہ ہمیشہ سے الاول اللہ تعالی تو اول ہے تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے وہ فلیس قبلہ کا کش تو اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے بہت سارے جو لوگ ہیں آپ کتابیں پڑھیں گے عقیدے کی فلاسفہ وغیرہ یا اس طریقے سے معتضلہ وغیرہ یا جہمیہ وغیرہ جو اللہ تعالی کی صفات کا اللہ تعالی کے آسنا کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک صفت القدیم بھی بیان کرتے ایک ہے نام القدیم اللہ تعالیٰ کا نام القدیم نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ کا صفت ہے قدامت تو کی جو قدامت ہے یہ نسبی ہے کیا ہے نسبی یعنی جیسے آپ جبیل میں مان لیجئے تو کوئی تیس سال پہلے آیا کوئی بیس سال پہلے آیا کوئی دس سال پہلے آیا تو آپ کہیں گے کہ میں آپ سے پہلے آیا آ میرے بعد میں آئے تو یہ مسری ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے اللہ رب العالمین نے چاند کے بارے میں کیا فرمایا حت عاد عقل اور جون القدیم یہاں تک کہ پرانی اور جو خوش ٹہنی ہوتی اس طریقے سے ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے چاند کے بارے میں اور قدیم کا لفظ استعمال کیا خوش ٹہنی دیکھا آپ لوگوں نے باریک ہوتی نا باریک تو چاند جب ڈوب جاتا ہے اور جب نکلتا ہے تو کیسا ہوتا بہت باریک ہوتا جی ہاں تو اس کے لیے بھی قدیم قلم استعمال کیا اللہ رب العمی ہے حالانکہ وہ نشوی ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے وہ جی تو القدیم اللہ کے بارے میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ القدیم ہے یہ صفت یا یہ نام یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ ہاں اگر انسان خبر دینے کے تعلق سے یا بتانے کے تعلق سے کوئی چیز کہہ سکتا ہے تو الگ مسئلہ ہے لیکن کیونکہ جو اللہ کے تعلق سے خبر دینا ہے یہ جو باب ہے یہ زیادہ وسیع ہے لیکن اسما اور صفات کا باب کیا ہے یہ منحصر ہے کتاب و سدنت کے اندر قرآن و حدیث میں جو نام آئے وہی نام بیان کریں گے ہم اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام نہیں بیان کر سکتے نہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بیان کر سکتے ہیں نہیں جو قرآن و حدیث کے اندر ہے وہی بیان کر سکتے اللہ کے لئے نام اور صفات ہم اپنی طرف سے نہیں بیان کر سکتے لیکن اللہ ابنی قدرت کے بارے میں اللہ کے علم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی قدرت کے بارے میں اگر انسان کسی کو بتانا ہو تو یہ جو باب ہے یہ بہت وسیع انسان بتا سکتا ہے لیکن یہ عصما اور اسبات کا جو باب ہے یہ منحصر ہے کتاب اللہ اور صحیح سنت رسول کے اندر صحیح حدیثوں ہی سے اللہ تعالیٰ کے نام کی کا اس بات ہوگا اور قرآن سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اس بات ہوگا اپنے عقل سے ہم اللہ رب العمین کے لیے کوئی نام نہیں ثابت کر سکتے جو نام قرآن و حدیث کے اندر نہ آیا ہوا ٹھیک ہے نہیں کی ثابت کرتا اگر کوئی کہتا تو یہ غلط طریقہ ہے یہ سلب سالین کے مناج نہیں ہے یہ سلم سالم کے منالی بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کا نام ایسا بتاتے ہیں کہ نام اسے گاڈ کہہ دیتے ہیں مان لیجیے غلط ہی ہے کیونکہ گاڈ کا لفظ جو ہے اس کے اندر جو معنی اللہ کے اندر ہے وہ اس کے اندر معنی نہیں پا جاتا ہے اور پھر کرسچن وغیرہ عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ کہتے ہیں یہ اس طریقے سے اور دیگر لوگ ہیں جو ان کے اپنے معبود ہیں جو ان کو رب مانتے ہیں ان کو گاڈ کہہ دیتے ہیں اس لیے کہنا جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نام گاڈ ہے مان لیجیے ہاں اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو نیا نیا مسلمان ہے مان یا کسی کو سمجھانے کے لیے اگر آپ استعمال کرتے ہیں کہ تو بتانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے نہیں کہ اللہ کا نام انہیں بلا نہیں تو اس طریقے سے انسان اس کو کر سکتا ہے سمجھانے کے لیے لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ یا اس طریقے سے غیر مسلموں کے جو ہیں ان کے نام ہیں اب ان کا نام اللہ کے لیے نام دے دینا ٹھیک ہے تو یہ سب کیا ہے یہ غلط ہے ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے یہ سب صارن کا عقیدہ منہج نہیں ہے کہ آپ ان کو بتائیں اور یہ بتائیں کہ اللہ تعالی کا یہ نام ہے نہیں جائز نہیں ہمارے لیے تو جو نام اور صفات قرآن و حدیث کے اندر ہیں صرف انہیں کو ہم اللہ کے لیے نام اور صفت بیان کر سکتے ہیں اور جو ناموں اور صفات قرآن و سید حدیث کے اندر نہیں ہیں ان کو ہم اللہ کے لیے ثابت نہیں کر سکتے جائز نہیں ہے تو انطلاول اللہ تعالی تو اول ہمیشہ سے ہے اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی فلاحی سا قبل کاشا اللہ نے خود ہمارے نبی نے ال کا معنی خود بیان کر دیا کیا بیانہ بیان کیا فلاحی کہ اللہ تعالیٰ تو سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی اللہ ہمیشہ سے ہے کوئی بھی چیز کتنی بھی پرانی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے جی کسی بھی چیز کی اولیت اللہ تعالیٰ کی اولیت سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ تو سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے وہ انتل آخر اللہ تعالیٰ تو آخر ہے ہمیشہ رہنے والا ہے سب فنا ہو جائیں گے لیکن اللہ کی ذات نہیں فنا ہوگی فلاح سے بادشاہ تیرے بعد کوئی چیز رہنے والی نہیں ہے. کوئی چیز رہنے والی نہیں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہے گا تو انط آخر آخر مطلب یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا فلح سے باد کا شہ تیرے بعد جو ہے کوئی چیز نہیں ہے وہ ظاہر اللہ تعالیٰ تو ہی غالب ہے یا سب کے اوپر ہے تو ظاہر اور آشکارا ہے تو سب کے اوپر ہے فلحی سفوک کا شہ تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے عرش پر اللہ تعالیٰ جلوہ فروز ہے, ہے نا عرش یہ آخری مخلوق ہے یہ مخلوق کی انتہا ہے عرش اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے اس عرش پر اللہ عبامن کی ذات بلند ہے اس عرش پر اللہ تعالیٰ کی ذات جلوہ فروز ہے تو فلحی سفوکش ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز نہیں نا اس من نظالی اللہ سب سے اوپر ہے تو ظاہر کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب پر ظاہر سب پر غالب سب پر برند تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے اور اس کا مانا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے یعنی تو اپنی نشانیوں سے ظاہر ہے اسی لیے انسان اگر اللہ رب العامی کی جو نشانیاں دنیا کے اندر موجود ہیں سورج چاند ستارے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ان تمام نشانیوں پر اگر غور کر لے تو انسان کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالی کی ذات موجود ہے اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ ہی سب کا خالی مالک ہے تو انتظاہر اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے تو سب پر بلند ہے سب پر سب کے اوپر ہے فلح صفح کا کش تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ آخری جو مخلوق ہے آخری مخلوق مطلب دنیا کے لحاظ سے ہے, ہے نا جیسے ہمارے اوپر آسمان ہے پہلا آسمان ہے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر ساتواں آسمان ہے نا پھر ساتھویں آسمان کے اوپر کرسی ہے پھر کرسی اور کے بعد پانی ہے اس پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے تو یہ عرش انتہا ہے مخلوق کی جی اس کے اوپر اللہ حبراہین کی ذات ہے اس عرش کے اوپر کچھ نہیں ہے عبداللہ بن عباس بات ہے کہ آسمان اور زمین کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کی ہتھیلی میں رائی کا دانا ہو رائی کا دانا اس طریقے سے ہے تو یہ آسمان اور زمین بلکہ جو کرسی ہے وہ سیا کرسی ہو سماوات اور کرسی کا کیا معنی ہے ہم بیان کیا اس سے پہلے کرسی معنی کیا ہے کرسی کما اللہ تعالیٰ, اللہ تعالی کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ دونوں قدم کہیے مودم جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دو قدم ہیں اسی کرسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو قدم ہیں جی تو دونوں قدم رکھنے کی جگہ کو کرسی کہا جاتا ہے یہ کرسی آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئی ہے وہ تو آپ نے اس کی صفت بیان کی اس کی وسعت اگر کوئی آپ سے پوچھے کرسی کا معنی کیا ہے تو جو لوگ کرسی کا انکار کرتے ہیں وہ اس کا غلط معنی بیان کرتے ہیں کہتے کہ کرسی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا علم اللہ کا علم آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئی ہے یہ کہتے اس کا معنی حالانکہ کرسی کا معنی تو یہ نہیں ہے کرسی اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ عبداللہ بن عباس کی تفسی رہی ہے اور ظاہر بات عبداللہ بن عباس نے اپنی طرف سے نہیں کہا یہ. کیونکہ اس کا تعلق عصما اور شفاف سے ہے عقیدے سے ہے غیات سے ہے لہٰذا ان چیزوں میں اگر صحابی کوئی چیز بیان کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اللہ کے نبی ہی سے ہے اور اللہ کے نبی سے انہوں نے سنا ہے اس لیے ان کا حکم مرفو کا حکم ہوتا ہے یہ محدثین کا ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ اگر کوئی مح... صحابی ایسی بات بیان کرے جس میں انسان کی عقل اور قیاس کا دخل نہیں ہے تو مرفو کے حکم میں ہوتا ہے وہ نبی سے انہوں نے سنا ہے اگر سے نبی کا نام نہیں لیا کہ اللہ کے سر بیان کیا لیکن انہوں نے نبی سے سنا ہے تو انہوں نے بیان کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ مفسر قرآن ہیں ترجمان قرآن ہیں وہ تو انہوں نے کے کرسور سنا دونوں قدم رکھنے کی جگہ الکرسی تو وہ کہتے کرسی کے معنی علم ہے اللہ تعالیٰ کا علم تو ہی ہے قرآن کی کتنی آیتیں ہیں نبی کتنی حدیثیں ہیں تو کرسی الگ ہے علم الگ ہے اور اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لی ہوئے ہے تو کیا صرف آسمان اور زمین کو اللہ کا علم گھیرے میں لی ہوئی ہے باقی اور چیزیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا علم نہیں گھیرے ملے وہ کا دہا طبق علم اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بڑے علم سے گھیرے ملے ہوئے لہذا کرسی کا معنی علم سے کرنا یہ غلط ہے یہ ان لوگوں کی تفسیر ہے جو اللہ رب کے نام و صفات کے بارے میں غلط تعویل کرتے ہیں غلط معنی بیان کرتے ہیں جیسے عشاعرہ ہیں ماتردیاں ہیں یہ لوگ اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں تو کرسی یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے تو کرسی کے اوپر پانی اس پانی کے اوپر عرش اور ہر ایک کے درمیان کتنے مسافت ہے پانچ سو سال, سال, سال کی مسافت ہے ہر ایک آسمان دوسرے آسمان میں کی مسافت ساتویں آسمان اور کرسی کی مسافت پانچ سو سال کرسی اور پانی کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت اور پانی اور اس کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت گلاب مسود کا جو ماحول ہے جو مرفو کے حکم ہے اور صحیح سمجھ ہے ثابتوں سے تو یہ اس عرش پر اللہ تعالی کی ذات بلند ہے اب دیکھیے اب عرشی آخری ہے اب اس پر اللہ تعالی ہے تو اللہ تعالی سے اوپر کوئی چیز ہے نہیں ہے کوئی چیز فلاحی صفحہ خاص ہے اللہ کے اوپر کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے وہ انطلباطن اللہ تعالی تو کیا ہے تو باطن ہے باطن یعنی اس کا کئی معنی آپ کر سکتے ہیں پوشیدہ اور پنہا یا یہ کہ سب سے زیادہ قریب الباطن مانے سب سے زیادہ قریب فلحی س دو ہے تو سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے ٹھیک ہے اور باطن کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا مخفی اور اثار رموز کا علم رکھنے والا ہماری کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کے درمیان اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے کوئی چیز حائل نہیں ہے یہ سارے آسمان یا چھت یہ ساری چیزیں دیواریں ہمارے درمیان حائل ہیں. اللہ کی نگاہوں کے سامنے کوئی چیز حائل نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اللہ رب الامن ہمارے لحاظ سے یہ کہ اللہ تعالی پوشیدہ چیزوں کے لیے جاننے والا ورنہ اللہ رب الامن کے لیے کوئی پوشیدہ چیز نہیں اللہ رب الامن تمام چیزیں ظاہر ہیں تمام چیزیں معیین ہیں جس اللہ تعالی عالم الغیب و, و شادہ کہتے ہیں غیب ہمارے لحاظ سے ہے اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے کہ اللہ تعالی پر کوئی چیز وہ اوجھل ہو کوئی چیز اللہ کی نگاہوں سے پیچھے ہو پرے ہو نہیں ایسا ہے اللہ رب العامن کے لیے ہر چیز حاضر ہے اللہ رب العامن ہر چیز کا علم رکھنے والا تو ان طلبات اللہ تعالیٰ تو باطن ہے یعنی اللہ تعالی تو بہت قریب ہے یا سب سے قریب تر ہے فلح سدون کا تو اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے اللہ تعالی کا علم اور اس طریقے سے اللہ رب العامن کا دیکھنا اس کا سننا اس کا ادراک اس کا احاطہ اللہ تعالی ان تمام چیزوں کے لحاظ سے ہمارے قریب ہے اللہ ہمارے جو ہے ساتھ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، قدرت کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے عرش پہ جلوہ افروز ہے تو اللہ باطن ہر اور باطن اور مخفی اور چھپی ہوئی تمام چیزوں کا ادراک اور علم رکھنے والا وہ باطن اللہ کا شہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے تو یہ تفسیر کی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث ہے اسے اللہ اقباب قدرت کا اظہار ہوتا ہے اللہ تعالی کے علم کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ رب الامین سے کوئی چیز اس کی قدرت اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے اور اللہ ربامین ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے انسان بچ نہیں سکتا ہے انسان اپنے کسی چیز کو چھپا نہیں سکتا ہے اللہ رب الامن ہر چیز کا جاننے والا ہے اللہ تعالی ہر چیز پر غالب ہے اور اللہ رب ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے لہٰذا یہ جو حدیث ہے اور یہ تینوں جو چاروں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہ قرآن کے اندر بھی ہے نا قرآن کے اندر بھی اللہ وضاح الباطن آیا ہوا ہے اور عبداللہ بن عبا سے آتا ہے اس کی صنعت جید کہا ہے علماء نے کہ ایک تابعی ان کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کبھی کبھی کچھ شک پیدا ہو جاتا ہے یا کچھ وسوسے آ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا تم یہ پڑھو وہ وضاء الباطن وا بک الشین علیہ یہی نا سورح حشر کی آیت ہے کس کی آئے سور حدید یہاں سور حدید کی آیت ہے تو انہوں نے کہا یہ تم پڑھو یہ پڑھنے سے انسان کے جو وسوسے ہیں وہ ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت پر یقین ہو جاتا ہے جب انسان یہ حدیث پڑھتا ہے یا اس طریقے کا عقیدہ انسان رکھتا ہے تو یہ جو حدیث ہے یہ اللہ ہرب العلامین کی قدرت کا اظہار اس کے اندر ہے اور یہ کہ اللہ ہرب العامین ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے ہم اللہ تعالی سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے اس میں اس بات کی بھی دلیل موجود ہے کہ انسان کو اپنے نفس کا تذکیہ کرنا چاہیے اپنے نفس کا اصلاح کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہمارے دل کے اندر کیا ہے انسان پر دل کی اصلاح کرے الباطن سے یہ سر یہ چیز ہمیں سمجھ آتی ہے ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے غالب ہے اور اللہ ہی کا حکم چلنے والا ہے لہذا انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند رہے جب پوری مخلوقات پوری دنیا پر اللہ تعالی کا حکم چلتا ہے تو ہمارے اوپر بھی ہماری ذات پر بھی اللہ کا حکم ہونا چاہیے اللہ کے حکموں کا پابند ہونا چاہیے ہمیں نبی کی سنتوں کا پابند ہونا چاہیے دین کے مطابق انسان عمل کرے تو یہ جو حدیث ہے بڑی پیاری اور بڑی عظیم حدیث ہے اس میں اللہ اقبام قدرت کاملہ اللہ کے علم کامل اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کو پر علم سے گھیرے میں لینے کا عقیدہ ان تمام چیزوں کے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں بیان کی گئی ہے جس سے صوفیوں کے عقیدے کا پتہ چلتا ڈاکٹر اسلار صاحب کا نام لوگوں نے سنا ہوگا انہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے اور تفسیر میں اکثر انہوں نے غلطیاں کی ہیں مرمانی تفسیر کی عقل کے کی مطابق کیونکہ وہ خود ایک صوفی تھے وحت الوجود کا ان کا عقیدہ تھا تو اس اس حدیث کی جو انہوں نے تفسیر کی ہے یا سورہ حدیط کی جو آیت ہے جس میں اوللا آخر و ضائع کی تفسیر جب انہوں نے کی تو انہوں نے کیا کہا آخر میں کہ اس سے جو وحت الوجود کا عقیدہ ہی ثابت ہوتا ہے سب سے زیادہ اگر ان اسما کی اگر تفسیر کی جاتی ہے تو اس عقیدے کے مطابق یہ وہت الوجود کا عقیدہ باللہ من جبکہ وہجود کا عقیدہ کفر کا عقیدہ شیر کا عقیدہ وحت الجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں جو بھی دنیا کے اندر موجود ہے ایک ہی چیز کا وجود ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہے یہ وحت الوجود کا مطلب ہوتا ہے ایسے حلولیہ کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ حلول کیے ہوئی ہے ایک حلول عام ہوتا ہے کہ ہر چیز میں ایک حلول خاص جیسے ایک فرقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ علی کے اندر اللہ کے ذات حلول کر گئی ہے یا نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہود حضر علیہ السلام کے تعلق سے کہتے ہیں تو اس طریقے سے جو عقیدے رکھے جاتے ہیں اسلاسل کفر کا عقیدہ نا عزب اللہ مزالی تو یہ جو حدیث ہے اس سے عقیدہ توحید کا اثبات ہوتا ہے لیکن انسان کے اگر من کے اندر یا اس کی عقل کے اندر جو ہے خپت ہو یا کیا نام ہے یعنی غلط چیزیں بھری ہوئی ہوں اور صلب صالین کے منہج اور عقیدے کا پامند نہ ہو تو آیات اور حدیث کی اسی تفسیر کرے گا اس کا جو عقیدہ ہوگا کرے گا اس کا جو منہج ہوگا قرآن کی آیت کا وہی بانا بیان کرے گا تو وہ اسی عقیدے کا حامل تھے وہت الوجودی عقیدہ تھا ان کا اسی لیے انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے وحت الوجود کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے اور سورہ حدیط کی آیت کی بھی سب سے جو بہتر تفصیر کی جا سکتی ہے وہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک کے اندر موجود ہے اس بلا مل یہ انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی اور ان اللہ کے ان ناموں کے بھی تفسیر انہوں نے بیان کیا حالانکہ سراسر کفر کا عقیدہ وحت الجود کا عقیدہ اللہ تعالی کی ذات عرش پر بلان... اللہ نے کیا فرمایا اللہ عالم نے اللّہ تعالیٰ تو سب سے اوپر ہے سب سے اوپر ہر شے اوپر اللہ تعالی کی ذات موجود ہے عرش پر اللہ تعالی جلو افروز بلند ہے اور ہم کہیں کہ اللہ تعالی کی ذات ہر جگہ نا باللہ اور دنیا کی ہر چیز میں اللہ موجود ہے ہر شے میں اللہ تعالیٰ ہے یہ تو قفر اور شر کا عقیدہ جو صوفیوں کا اور جامعہ کا عقیدہ تھا جامعہ نے عقیدہ گڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ موجود ہے تو یہ سراسر کفر و شرک کا عقیدہ ہے جو صحابہ صلب صاحین کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ افروز ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی محفوظ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے بھی لیے ہوئے اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر وسیع ہے اللہ کا علم اس قدر گہرا ہے کہ اللہ کے درمیان اور دنیا کے تمام مخلوقات کے درمیان کوئی پردہ اور کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کچھ نہیں چھپا سکتے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم دل کے اندر کچھ رکھے رہے ہیں ہم انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تو اللہ ہر بل پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے کیا سور عمران کی ان اللہ علیہ ہو لذی و سویرو فی الحال حام میں کئی فائشات لا الہ الا اللہ لازیز اللہ کی لاق فال <علیه> شعیع اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے اللہ ربراہمن کو ہر چیز کا علم ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے ہم <اللذی> انسانوں سے چھپا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کوئی چیز انسان نہیں چھپا سکتا ہے جی ہاں تو یہ اس کا صحیح معنی ہے لیکن اگر انسان غلط عقیدے منحص کا گا تو ہی بیان کرے گا برتن میں جو رہے گا وہی ٹپکے گا نا اگر پانی کھارا ہے تو اس سے میٹھا پانی آ جائے گا نہیں آئے گا کہ میٹھا پانی آئے گا آپ اگر کھارا پانی لے کر کے سمندر سے اور اس کو سونے کے بوتل میں رکھ دیں تو کیا میٹھا ہو جائے گا نہیں میٹھا ہوگا وہ کھارا ہی رہے گا ہے نا جی ہاں تو برتن میں جو چیز رہتی ہے وہی وہ ٹپکے گی اگر کھارا ہے تو پانی تو کھارا پانی ٹپکے گا کنواں ہے اگر کھارا کنواں ہے اسے آپ پانی نکالے گی تو میٹھا نہیں نکلے گا نا کھارا پانی نکلے گا تو انسان کا جو عقیدہ منہج رہے گا وہی بیان کرے گا انسان کی عقل میں جو رہے گا اس کا جو دین ہے اس کا جو عقیدہ منہج وہی بیان کرے گا اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو ہمارے اہل حدیث علماء ہیں جو ہمارے سلفی علما انہیں کے درست آپ سنیے انہیں کے بیانات آپ سنیے انہی کتابیں پڑھیے باقی جو لوگ صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور برا برا عقیدہ رکھتے ہیں صوفیوں کا عقیدہ بدعت اور اخرافات کرتے ہیں ایسے لوگوں کے چنگ البت پھنسیے یہ لوگ آپ کے دین کو برباد کر دیں گے آپ کے عقیدہ و منہج کو برباد کر دیں گے دنیا کی سب سے قیمتی چیز سلب سارین کا عقیدے اور مناجر سے کوئی قیمتی چیز نہیں ہے اگر یہ چیز ختم ہوگی تو انسان ختم ہو جائے گا اس کا دین ظاہر برباد ہو جائے گا اس لیے ہمیشہ ایسے لوگوں سے سنیں جو مستند علماء ہیں معتبر علماء ہیں جو قرآن و سنت کو سلب سارین کے فہم کے مطابق اس کی تفسیر کرتے ہیں بدعت اور خرافات نہیں کرتے ان کے عقیدے پر قائم ایسے لوگوں کو سنیں اب ان لوگوں کو سنیں گے تو انسان دائر بازو سنے گا تو انہیں کو بنائے گا پلمبر مرزا ہے جاوید غام دی ہے یا یہ سب دجال ہیں آج کے زمانے کے جی ہاں اور جو ہے کیا نام ہے اسرار صاحب تھے چلے گئے دنیا سے اربوں کو کوستے کوستے اربوں کو برا برا کہتے کہ دنیا میں برائی کا مرکز عرب ہیں بس اور کچھ نہیں ہے یہی ان کی دعوت کا خلاصہ ہے بس عرب ہی ہیں برے دنیا کے اندر کوئی برا نہیں ہے جی ہاں لگتا ہے وہ فرشتے تھے آسمان سے اترے تھے وہ جی ہاں تو اس طریقے سے تو اگر انسان اور ان کی تفسیر لوگ سنتے ہیں کیونکہ ان کی زبان بڑی اچھی تھی ڈاکٹر اصرار صاحب کی زبان اچھی لیکن زبان اچھا ہو جانے سے کسی کا عقیدہ اچھا نہیں ہو جاتا ہے ہے نا ایک انسان بڑا اچھا اخلاق مند ہے ڈاکٹر ہے بہت پیاری پیاری باتیں کرتا ہے اور اسے اور ظاہر بات ہے لیکن وہ ماہر نہیں ہے آپریشن میں تو کیا آپ اسے آپریشن کرائیں گے صرف اس وجہ سے کہ بھائی بڑی پیاری بات کرتا ہے بہت اچھی بات کرتا ہے بہت دلاسا دلاتا ہے ہم کو وہ بہت اچھی سی باتیں کرتا ہے ہے نا اس کے جا تو بیماری ختم ہو جاتی اتنی اچھی سی بات کرتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا اس کے پاس صرف نہیں ہے آپریشن نہیں کر سکتا اچھا تو آپ ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا آپریشن چاہیے اگر وہ کچھ بھی کہے گا سختی سے پیش آئے گا تو بھی آپ اسی کے پاس جاؤ گے ڈاکٹر بھائی بہت اچھا ہے بہت بہترین آپریشن کرتا ہے وہ آج تک اس کا آپریشن کبھی خراب نہیں ہوا آدمی اسی کے پاس لیکن زبان کڑوی ہے تھوڑی سی زبان اس کی تھوڑی کڑوی ہے کڑوا انسان برداشت کر لے گا لیکن انسان اپنے دل کا آپریشن کو خراب ہونا برداشت نہیں کرے گا دل زیادہ وہ ہے کہ انسان کا عقیدہ اور دل زیادہ ہے میں کیا زیادہ ہے بھائی ایں عقدہ زیادہ ہے اگر انسان کا عقیدہ خراب ہو گیا دل بہت اچھا رہے آپ کا کیا فائدہ اس کا کچھ اس کا فائدہ نہیں ہوگا انسان کا عقیدہ سب سے اہم ہے تو انسان کو اپنے عقیدے کی صلاح کرنی چاہیے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے جی ہاں ایسی نہیں کہ بھائی اچھا بولتے ہیں بہت چیز زبانوں کی تاثیر ہے وہ سارے لوگ تاریخ مسعود صاحب کی یا تاریخ جمیل صاحب کی تقریریں سنتے ہیں حالانکہ تاریخ جمیل صاحب کے یہاں جو ہے آپ دیکھیے موزوں روایتیں من ان کے خود نے ان کے بارے میں ایسے فتوی دی ہے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہاں کہاں سے وایتیں اور لے کر کے آتے ہیں من غلط حدیثیں نوزب باللہ مر ذالک جو بہت زور روایتیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں اب ان کی زبان میں بھی چاشنی ہے تو جو ہے لوگ اس کے بہانے ان کے تقریروں کو سنتے ہیں اور پھر انہیں کیا و منہج کو اپنا لیتے ہیں تو آپ چاشنی مت دیکھے ابھی دیکھیے آدمی کہتا کیا ہے قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے سلب سارن کے عقیدے کے بیان کرتا ہے کیا بیان کرتا ہے اس لیے اس کو دیکھنا انسان کے لیے ضروری ہے جس دنیا کے معاملے میں آپ پرکھتے پر ہیں آپ کو نہیں معلوم کون ڈاکٹر اچھا ہے تو آپ جاتے ہیں لوگوں کے پاس نا اب آپ کہو کہ بھائی مجھے نہیں معلوم ہے کون عالم اچھا ہے تو آؤ ہمارے پاس بھائی اتنا تو علم اللہ نے ہم کو دے دیا الحمدللہ کہ ہم بتا سکے یہ عالم اچھا یہ عالم اچھا نہیں ہے اتنا تو کر سکتے ہیں آپ ہماری بات نہ سنیے لیکن ہماری وہ تو سنیں کہ بھائی کس عالم کو ہم ریفر کر رہے ہیں اس کو سنیے کم سے کم جیسے آپ آدمی جا کر کے پوچھتے ہیں کہ کون ڈاکٹر اچھا ہے ظاہروں سے پوچھتے ہیں کوئی بیمار ہوتا بچہ آپ کے بچے کو بیماری آتی ہے کہاں لے کے فلاں ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا آپ جا کر پوچھتے ہیں ادھر ادھر پوچھتے ہیں تو کم سے کم اگر آپ کے پاس اتنا ملکہ نہیں ہے کہ کون عالم اچھا ہے کون صلب سالین کے عقید و منہج پر ہے کون نہیں ہے اور ظاہر بات ہے اگر آپ کے پاس گیر علم نہیں تو آپ فرق نہیں کر پائیں گے تو آپ کہاں جائیں گے آپ عالم کے پاس آئیے عالم سے پوچھیے کہ بھائی فلاں صاحب کیسے ہیں ان کا در سن سکتے کہ سن سکتے ان کی تقریب سن سکتے کہ نہیں سن سکتے ان کی طب پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ پڑ سکتے ان کے پاسے ہے وہ بتائیں گے آپ کو جسے آپ ڈاکٹر کے بارے میں دوسروں کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اتنا گہرائی نہیں ہے تو ان کے پاس جائیے اور رہنمائی کریں گے آپ کی تو اس لیے میرے بھائیوں بہت ضروری ہے یہ اور نہ انسان کا عقیدہ اور منحج اگر خراب ہو گیا تو اس کے پاس پھر کوئی چیز نہیں بچے گی جی ہاں تو یہ جو حدیث خالص توحید کی دعوت دیتی ہے صلب صالحین کے منہج اور عقیدے کی دعوت دیتی ہے اس حدیث کو انہوں نے وحت الوجود کا اے... کا ذریعہ بنا دیا کہ اس سے وحت الوجود کا عقیدہ انہوں نے گڑھ لیا کہ یہ حدیث یہ جو ہے وہت الوجود پر دراد کرتی ہے یہ قرآن کی ہے تو الوجود پر دراد کرتی ہے جہاں اللہ رب بار بار اس بات کی نفی کیے تو اس لیے کیوں ایسا ہوتا ہے سلب سارین کے عقیدے اور ان کے راستے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے انسان اس جب غلط راستے پر جاتا ہے باطل اور بدعت کے راستے پر تو انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے اور یہ جو علاخر ظاہر الباطن کی تفسیر خود ہمارے نبی نے فرما دی ہے اب نبی کی تفسیر سے بڑھ کر کے کسی کی تفصیر ہو سکتی ہے جی ہمارے نبی نے خود تفسیر کیا نا اول کی اللہخر کی الباطین کی الظاہر کی قرآن میں نے بیان کیا سر حدیث میں اللہخر الظاہر الباطن اس کی تفسیر کی ہمارے ابی نے حدیث میں بیان کر دیا اول نے ہمیشہ سے اس کے اوپر کوئی اس سے پہلے کوئی چیز نہیں اور اللہ ماں نے ہمیشہ رہنے والا اس کے بعد کوئی چیز رہنے والی نہیں الظاہر سب سے اوپر اس کے اوپر کوئی چیز نہیں الباطن سب سے قریب یا جو باطن اور مخفی چیزیں ان کا علم رکھنے والا فلاح سدون کا شے اور اللہ البرامن سے قریب کوئی چیز نہیں تو یہ اللہ کے رسول نے خود بیان کر دیا اب ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہے جب نبی نے جس پر قرآن نازل ہوا جب اسی نبی نے اس آیت کی یا جو اللہ کے اسما ہیں ان کی تفسیر فرما دی ہے تو پھر ہمیں ادھر ادھر جا کر کے کیا ضرورت ہے ہم کو جانے کی ادھر ادھر ان کی تفسیر سننے کی ان کی تفصیل سننے کی ہمارے نبی سے بہتر کسی کی تفسیر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے اس لیے اس تفصیر کے خلاف جن کی بھی تفسیر ہوگی وہ ردی کی ٹوکری میں رہے گی اس تفصیر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جو تفصیر نبی کی تفسیر کے خلاف ہوگی جس تفسیر کو ہمارے نبی نے خود بیان فرما دیا جی ہاں اس لیے کہ معتبر وہی ہے جو حدیث ثابت ہو نبی ثابت ہوئی معتبر ہوگا تو اس لیے جو ہے یہ اللہ کی انصما کی یہ ہے جو ہمارے بین فرمائی اقضین اللہ تعالیٰ تمہارے قرض کو چکا دے قرض کو چکا دے کیونکہ قرض جو ہے کیا یہ بہت بری چیز ہے انسان کو قرض نہیں لینا چاہیے اللہ ایک انسان مجبور ہو جائے آج تو قرض لینا کیا بن گیا فیشن بن گیا انسان ایک دوسرے سے قرض لے کر کے زندگی گزارتا ہے تنخواہ آتی ہے بھیج دیتا ہے قرض لے کر گزارتا ہے پھر تنخواہی اس کو دے دے گا جو بچے کا بھیج دیتا ہے انسان ایسا کرتا ہے بھائی قرض انتہائی مجبوری کی حالت میں جائز ہے جیسے معاشرے میں قرض لینے والے کو لوگ برا سمجھتے ہیں یا مایوس سمجھتے ہیں ایسے شریعت کے اندر بھی قرض لینا برا سمجھا گیا ہے قرض انتہائی مجبوری کی صورت میں انسان کے لیے لینا جائز ہے عام طور پر جائز نہیں انسان کے لیے انسان اگر قرض لیتا ہے مر گیا اس کی روح معلق رہتی ہے اس کی روح معلق رہتی ہے اوپر نہیں جاتی ہمارے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمار نبی قرض سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے نماز کے اندر پناہ مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں ہستحاظہ نے پوچھا کیوں کہا کہ اس لیے کہ حد دسا قدم و ادا اخلف جب یہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا وعدہ کرے گا وعدہ اخلاقی کرے گا بہت کم ایسے قرض دار ہوں گے جو وعدے کو پورے کرنے والے ہوں گے جھوٹ بولتے ہیں وہ بات کریں گے جھوٹ بولیں گے وعدہ کریں ہاں اگلے مہینے میں دے دیں گے اگلا مہینہ کئی مہینوں کے بعد آئے گا تاریخ طے کر دیں گے لیکن وہ تاریخ نہیں آئے گی تو جو بھی قرض مقروض ہوتا ہے وہ جب بولے گا جھوٹ جھوٹ بولے گا وہ. اور جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا اس لیے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے قرض سے کہ اللہ تعالیٰ علامہ علق کے ماتمے اور مغرم اللہ تعالیٰ میں گناہ سے اور مغرم قرض سے قرض کے بوشترے دبنے سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ تیری مدد طلب کرتا ہوں ہماربی کے پاس جنازہ آتا تھا اگر وہ مقروض ہوتا تھا آپ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے اگر کوئی جنازہ قرض ادا کر دیتا تب جنازے کی نماز پڑھتے تھے لیکن جب مال غنیمت آ گیا اور بیت المال میں مال کی فروانی ہو گئی اور آپ کو پتہ چلتا کہ وہ عادی مقروض ہے تو آپ بیت المال سے اس کا قرض ادا کر دیتے تھے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھ دیتے تھے تو اس لیے یہ معمولی جرم نہیں ہے یہ قرض لینا یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ہم قرض لیتے رہیں لوگوں سے اور قرض لے کر کے زندگی گزاریں بھائی ہمارے پاس اچھا گھر نہیں ہے بینک سے لوگ قرض لے لیتے ہیں بینک سے بھی قرض لینا جائز نہیں ہے وہاں تو اور حرام ہو سود ہی ہوتا ہو تو سودی سود پر انسان قرض لیتا ہے کہ نہیں ہے آپ کے پاس گائے نہیں ہے انسان قرض لے کر گائے لیتا اچھا گھر نہیں ہے ہمارے بھائی کا اچھا گھر ہے ہماری بیوی کہتی ہے بھائی ہمارے پاس بھی اتنا اچھا گھر ہونا چاہیے آپ کے بھائی صاحب گھر ہیں میں ان سے کم تھوڑی ہوں میرے پاس بھی گھر ہونا چاہیے انسان قرض لیتا ہے جا کر کے بیوی کی خوشی کے لیے اللہ کی ناراضگی بول لیتا ہے بیوی کی خوشی کے لیے قرض لیتا ہے بہترین گھر بنانے کے لیے قرض لیتا ہے گھر جو ہے گاڑی خریدنے کے لیے اس طریقے سے انسان کرتا ہے غلط برے بائی ہوئے جب تک قرض ادا نہیں کیا جائے گا انسان کی مفرت نہیں ہوگی اس کی روح جو ہے معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کا قرض نہ ادا کر دیا جائے اللہ کے سر صلی اللہ وسلم کی خدیث ہے کہ اگر انسان مقروض ہے کیا وہ حدیث یہاں شاید میں نے نوٹ کیا اس حدیث کو اے یہاں جی مسیح کی حدیث ہے اور صحیح تھے امام محمین رحمۃ اللہ کو صحیح قرار دیا ہے اللہ صبید ہی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس کے ہاتھ میں یہ ترجمہ کی جس کی قدرت میں نہیں جس کے ہاتھ میری جان ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ نہیں مانتے وہ قدرت کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قبضۂ قدرت میں اللہ کی قدرت نہیں اللہ کی قدرت ہی ہے ہر چیز پر اللہ تعالی کی قدرت اللہ کے ہاتھ جس کے ہاتھ میری جان ہے فول اللہ فول کیا ہے لو انا رج القت قطلہ فیص اللہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راہ میں شہید کر دیا گیا سما و حیا سم پھر جندہ کیا گیا اسے سما قطلہ پھر اسے قتل کر دیا گیا سما و حیا پھر اسے زندہ کیا گیا سما قطل پھر اسے قتل کر دیا گیا وہ علیہ دَین ما دخل الجن تہدا ان دین ہو اور اس پر قرض ہو جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے قرض کو ادا نہیں کر دیا جائے گا کتنی سخت وعید ہے جب تک قرض ادا نہیں گیا اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا تین تین بار اسے زندہ کیا گیا شہید کیا گیا پھر زندہ پھر زندہ شہید ہوا جب تک قرض ادا نہیں کر دیا جائے گا جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ حقوق لباد میں آتا قرض آ تو جو قرض لے لیتا وہ بھی بہادر بن جاتا ہے جب قرض لینا رہتا ہے تو خوب بھیگی بلی کی طرح آپ کے پاس آئے گا ہے نا لیکن جب لے لیا اب آپ بے لگتا ہے کہ آپ ہی اس کے سامنے مجبور دے دیجیے مہربانی ہوگی آپ کی اللہ آپ پر احسان کرے دے, دے دیجیے انسان مجبور ہو جاتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتا بچارہ کیونکہ وہ کہتا اگر نہیں اگر میں کچھ اکڑوں گا تو نہیں دے گا تو میں کیا کر گا اس کا انسان مجبور ہو جاتی ہے یہ صورتحال ہوگی حالانکہ اس کا احسان ہے قرض دینا یہ احسان ہے یہ قرض ایک صدقے کے برابر اگر کوئی اسی قرض دیتا ہے قرض دینا اچھی بات ہے لیکن قرض لینا اچھی بات نہیں ہے انسان اگر مجبور ہے تو قرض لے سکتا ہے لیکن بغیر ضرورت کے لینا یہ اچھی بات نہیں ہے قرض دینا اچھی بات صدقے کے برابر ہے لیکن قرض لینا یہ اچھی بات نہیں ہے تو میرے بھائیو یہ ہمارے نبی نے اس میں کاک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے قیر کو ادا کر دے تو انسان جب اللہ تعالیٰ دعا بھی کرے اللہ کے اصل حدیث ہے کہ بنفار کر روح ہو جسد ہو وہ بری من دخل و جو آدمی کی روح جب نکلے اور تین چیزوں سے وہ بری ہو تو جنت میں داخل ہوگا الکبر و الغل ودئین سے خیانت سے اور قرض سے تین چیزوں سے اگر وہ بری ہے تو جنت کے داخل ہوگا جی تین چیزوں سے تکبر نہ ہو خیانت نہ کرے انسان اور مقروض نہ ہو انسان کسی کا جی ہاں تو اس طریقے سے قرض جو ہے بہت خطرناک چیز ہے اور انسان جب قرض لے تو دینے کی نیت سے لے اور وقت کی پابندی کرے لکھ لے اس کو اور اگر نیت ہے دینے کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بھی ہموار کرتا ہے اللہ کوئی راستل پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ قرض ادا کروا دیتا ہے یا اللہ اس کے مال میں برکت دیتا اور قرض ادا کر دیتا ہے لیکن انسان اگر لیتا ہی اس لیے سے کہ ہم نہیں دیں گے کیا کر لیں گے ہمیں کیا ہمیں قطر کر دیں گے مار ڈالیں گے ایسے بہت سارے لوگ آپ دے دیے لاکھ دو لاکھ دس لاکھ روپیہ ان کے پیچھے گھومتے رہیے کچھ نہیں کر سکتے آپ مجبور ہیں آپ آپ جائیں گے کورٹ میں بھی تو دس لاکھ آپ کو دس سال میں ملے گا یا اس طریقے سے ہوتا ہے انسان بے مجبور ہو جاتا ہے اسی لیے قرضات کیوں نہیں لوگ دیتے ہیں انہیں کی وجہ سے انسان کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے کہ پیسہ رہتا ہے لیکن جانتا ہے کہ آدمی ہمیں قرض واپس نہیں کرے گا انسان جھوٹ بول دیتا ہے کہ پاس پیسے نہیں ہے. انسان جھوٹ نہ, بول نہ بولے کہتے کہ ہم نہیں دے پائیں گے یہ ہمارے پاس ہمیں ضرورت ہے ہمیں ہمارے کام ہے انسان چھوٹنا بولے لیکن اسی وجہ سے کہ آج لوگ قرض واپس نہیں کرتے ہیں انسان کے پاس پیسہ ہوتا بھی ہے لیکن وہ کسی کو قرض اسی لیے نہیں دیتا ہے کہ مجھے پیسہ واپس نہیں کرے گا میں مجبور اور لاچار ہو جاؤں گا اس کے پیچھے پیچھے مجھے بھاگنا پڑے گا اور پھر میرا پیسہ نہیں دے گا تو اس لیے میرے بھائی قرض بہت سنگین جرم ہے خطرناک چیز ہے یہ. معمولی چیز نہیں جس کو ہم نے اور آپ نے معمولی سمجھ لیا جی کبھی انسان کو قرض نہیں لینا انسان انتہائی مجبور ہو جائے تب انسان قرض لے اگر مجبور نہیں ہے تو انسان کو قرض نہیں لینا چاہیے اور جب قرض لے دینے کی نیت سے لے اور دینے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے قرض کو ادا کر دیتا اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور دینے کی نیت سے نہیں ہے لقی اللہ و سارقن اللہ تعالیٰ سے اس کی چور کے سے ملاقات ہوگی چور کے سے کی کہ گویا کسی نے چوری کی ہے اگر اس کی نیت دینے کی نہیں ہے چلا گیا مر گیا تو چور کے حصے سے اللہ تعالیٰ کی اس کی ملاقات ہوگی کیونکہ اس کی دینے کی نیت نہیں تھی لیکن اگر انسان کے دینے کی نیت ہوتی ہے تو اللہ اس کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے ایک واقعہ سناؤ لوگوں کے یاد آ گیا مجھے ٹائم تو زیادہ ہو گیا لیکن دین کے تعلق سے ایک واقعہ بخاری کے اندر یہ واقعہ پانچ چھ جگہوں پر آیا ہوا ہے اور جزم کے سیغے کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے کہ بنو اساعل کو واقعہ ہمارے بھی بیان کیا کہ ایک آدمی کسی تاجر کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی مجھے آپ قرض دے دیجیے تو اس نے کہا کوئی گواہ لے کر کے آؤ کہا ہمارے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے تو کہا کوئی زامن لے کر کے آؤ زامن سمجھتے نا گارنٹی جو ہے کہ آپ نہیں دیں گے تو فلان دے گا تو کہا بھی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ مجھے قرض دیجئے اللہ ہمارے لیے گواہ کے لحاظ سے کافی اور زامین کے لحاظ سے کافی ہے اس آدمی نے دے دیا اس کو قرضہ کہ آدمی سچا لگ رہا اللہ گواہ بنایا اللہ کو زامین بنایا تو دے دیا اب وہ پر قرضہ لے کر کے چلا گیا اپنے کام پر اب اس کے بعد وہ سفر کیا سمندری سفر اور جب اس کے قرض دینے کا وقت آیا تو وہ برابر تلاش میں رہا کس کے اے, کشتی کے کہ ہمیں کشتی مل جائے اور ہم چلیں اور جا کر کے ان کا قرض ادا کر دیں لیکن کشتی اس کو نہیں ملی ٹائم ہو گیا اس نے کیا کیا جو درہم لیا پیسہ اس نے ایک لکڑی لی موٹی لکڑی لکڑی کو اس میں سوراخ کر دیا اس نے سوراخ کرنے کے بعد اس کے اندر پیسہ رکھ دیا اس نے اور اوپر سے اس پر اس نے کچھ چیز چڑھا دیا اور اس کو سمندر میں پھینک دیا لکڑی کو اس نے اور کہا کہ اللہ ربامن تو بہتر جاننے والا ہے میں نے فلاں تاجر سے قرض لیا اور میں نے تجھے گواہ بنایا تجھے ضامر بنایا اور تو میری مجبوری جاننے والا ہے کہ کوئی سواری نہیں مل رہی کشتی کہ میں جا کر کے اس کے قرض کو واپس کر سکوں اللہ تعالیٰ یہ میں تیرے حوالے کر رہا ہوں اس نے سمندر میں ڈال دیا وہ تاجر آدمی تھا کشتی پر اس کا سامان آتا تھا وہ گیا سمندر کے پاس ساحل پر یا جو ہے جہاں کشتیاں آتی ہیں اپنا سامان کی ہماری کشتی آئے گی تو اس نے ایک لکڑی دیکھا آتے ہوئے موٹی لکڑی تو اس نے لکڑی اٹھا لیا کہ چلو بھائی گھر میں جلانے کے کام آ جائے گی لکڑی اٹھایا لکڑی لے کر گھر پہنچا تو اس کے بعد لکڑی چیرا تو اس کے اندر وہ مال ملا اس کو پیسے ملے اس کو سمندر کے حوالے اس نے کیا تھا اس کی نیت صاف تھی اللہ کو گواہ بنایا اللہ کو ضامر بنایا اس نے اس کے بعد آیا کافی دیر بعد وہ آدمی آیا پیسے لے کر کے تاجر کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی میں مادرا چاہتا ہوں میں نے بڑی کوشش کی لیکن مجھے جو ہے اے, کوئی نہیں ملی سواری کہ میں آ سکوں اور آپ کا قرض واپس کر سکوں تو اس نے کہا کہ آپ کا قرض مجھے مل گیا واپس آپ نے جو قرض دیا تھا کہا کیسے تو اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیا تھا کہا کہ ہاں تو کہا وہ پیسہ مجھے مل گیا تو دیکھیے اللہ رب العلمن کس طریقے سمندر میں اس کے مال کے حفاظ کی جبکہ سمندر میں انسان کی جانے چلی جاتی انسان ڈوب جاتا ہے مر جاتا ہے لیکن پھر بھی اللہ رب نے اس کے مال کے افاظ کی کیونکہ اس کی نیت صادق تھی اس کی نیت سچی تھی اللہ رب نے اس کے مال کو اس تک پہنچا دیا جس کو مال پہنچنا چاہیے تھا تو انسان کی اگر نیت صحیح رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اس انسان قرض لے تو وقت سے پہلے دینے کی نیت سے لے اور اللہ رب الام اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے جی ہاں تو یہ ہمارے ملبا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قرض کو تو ادا کر دے وہ اغنی مفکر اللہ تعالیٰ تو مجھے فخر و فاقہ سے کیا کر دے نجات دے دے کیونکہ فقر و فاقہ بھی بہت بڑی بلا ہے یہ انسان تنگ ہوتا ہے فقیر اور محتاج ہوتا ہے تو بڑے بڑے جرائم کےتکاب کر بیٹھتا ہے وہ فقر و فاقا کی وجہ سے چوریاں ہوتی ہیں ٹکیتیاں ہوتی ہیں جناکاریاں ہوتی ہیں وہ سارے جرائم آج ہمارے معاشرے میں فقر و فاقا کی وجہ سے ہوتے ہیں یا غربت اور افلاس کی وجہ سے ہوتے ہیں اس لیے فقر و فاقا سے ہمارے نبی اللہ تعالی کی پناہ مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فقر و فاقا سے ہمیں نجات دے دے. انسان جب ہوتا ہے تو انسان اپنا دل بھی دیتا ہے آپ دیکھیے عیسائی مشریاں جو ہیں کرسچین اور یہ لوگ فقیروں اور جو غریب لوگ ہیں بےچارے گاؤں دیہات کے اندر رہنے والے پیسے کے محتاج ہیں بیمار ہیں علاج کرانا ہے پیسے دے دیتے ہیں ان کو کہ آپ کے بچے کا علاج کرا دیں گے آپ نسرانیت قبول کر لیجیے آپ جو ہے عیسائی کر کرسچین بن جائیے پیسے کی بنا پر پرادین اور دھرم انسان چھوڑ دیتا ہے انسان اپنی عزت بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے فقر و فاقہ کی صلاح کے رسول کو حدیث ہے نا کہ تین لوگ جو غار کے اندر چھپ گئے تھے اور تینوں نے پریپی نہیں کیا اللہ کے سامنے بیان کی تو اللہ نے غار کا راستہ ان کے لیے جو ہے کھول دیا دھیانا. ان میں سے ایک عورت بھی تھی لڑکی جس کو اس کا اچھا بہت محبت کرتا تھا اس کے ساتھ جنا کرنا چاہتا تھا نس بلا غلط کام لیکن وہ پاک دامن بھی تیار نہیں ہوئی لیکن فقر و فاکہ کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ بھائی جب آپ یہ برا کام کریں گے ہمارے ساتھ تبھی میں آپ کو پیسہ دوں گا یا آپ کو میں قرض دوں گا پیسہ دوں گا تو اس پر بھی تیار ہوگی اپنے جان اپنے ماں کی جان بچانے کے لیے کہ میں اس پر بھی تیار ہوں تو انسان اپنی عزت بھی بیچ دیتا لیکن وہ عورت نیک تھی دیندار تھی صالحہ تھی تقیہ پہجگار تھی اس نے جب دونوں تنہائی میں ہوئے اس نے اس کو جو ہے نصیحت کی کہ اگر تم یہ کام کرنا ہی چاہتے ہو تو اللہ اللہ رب اللہ نے حلال طریقہ رکھا شادی کر لیجیے ہم سے شادی کر لیجیے اور وہ نصیحت کار کر گئی آخر وقت میں خلوت کی نصیحت اسے کارگر ہو گئی مفید ثابت ہوئی اور اس نے اسے نکاح کیا اور اس برے کام سے بعض آ گیا تو محلہ شاید یہ بتانے کا مقصد یہ کہ انسان فقر و فاقہ کی وجہ سے دین بھی بیچ دیتا ہے اور اپنی عزت بھی بیچ دیتا ہے اس لئے انسان فقر و فاقہ سے جو ہے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں فقر و فاقہ سے محفوظ رکھ انسان راستہ بھی اپنائے صحیح راستہ اور اس طریقے سے حلال راستہ اپنائے تجارت کرے نوکری کرے یا اس طریقے جو حلال ذرائع ان کو انسان اپنائے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے تو فقر و فاقہ یہ بھی جیسے قرض انسان جب قرض کے اندر پھنس جاتا ہے تو انسان حق نہیں کہہ سکتا اور اس طریقے سے جھوٹ بولتا انسان ایسے انسان اگر غریب ہے فقیر مسکین ہے تو وہ بھی انسان آپ جو چاہے سے کام کروا لیجیے پیسے کے لیے پیسے کے لالچ میں انسان وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو انسان بزدر بن جاتا ہے انسان بزدر بن جاتا ہے انسان فقر و فاقہ جس کے پاس رہتا ہے تو اس لیے فقر و فاقہ سے بھی اللہ رب کی پناہ طلب کی گئی ہے کہ اللہ رب ہمیں جو ہے فقر و فاقہ سے محفوظ رکھے تو یہ حدیث ہے میرے بھائیو جو صحیح مسلم کی روایت ہے جس کی شرح آپ کے سامنے شاید آج کچھ بات لمبی ہو گئی بہرحال یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کی معیت کا اس بات ہوتا ہے کہ اللہ رب بلامین سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ ہر بلامین ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ برامین اوپر ہے عرش کے اوپر ہے لیکن وہ سب سے قریب بھی ہے اور اپنی قربت کے اندر بھی بلند ہے اور وہ سب سے بلند ہے اور اپنی بلندی بھی وہ سب سے قریب طرح ہے اور دونوں کے اندر کوئی منافع کوئی تعداد نہیں ہے دونوں کے اندر اوپر ہوتے بھی سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اور سب کے ساتھ ہوتے بھی اللہ تعالیٰ سب کے اوپر ہے سب کے ساتھ مطلب یعنی اپنے علم کے لحاظ سے ورنہ اللہ العالمین کی ذات تو عرش پر جلوہ افروز ہے تو وہ قربت میں بھی بلند ہے اور بلندی میں بھی قریب ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی معیت کا اثبات ہوتا ہے اس عظیم ترین حدیث سے جس میں اللہ رب العالمین کے چار بہترین ناموں کا ذکر کیا گیا کہ الاول اور جو ہے الاخر اور الظاہر اور الباطن یہ چاروں اللہ البراہین کے جو ہے نام ہیں آگے جو حدیث ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم پڑھیں گے کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ البراہین ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے اور اللہ البراہن ہمیں صلب صحیح کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے اور اللہ البراہین ہمیں ہر بدعقیدگی سے اور برائی سے محفوظ رکھے آمین و سر محمد والا علیہ و صاحب بین جذاکم اللہ خیب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ